کی کرنیں علم کے ستارے علم کی کرنوں کے ساتھ آپ کے ساتھ ان شاء یہ سلسلہ کریں گے اور یاد رکھیں کہ ہمارا ایک سلسلے کے اندر ایک خاص موضوع ہوا کرتا ہے جس کے اندر ہم گفتگو کیا کرتے ہیں ڈسکشن ہوا کرتے ہیں آپ کے سوالت کو بھی ہم شامل کیا کرتے ہیں آپ سوالت کریں واٹس اپ کے ذریعے سے کالس کے ذریعے سے ایس ایم ایس کے ذریعے سے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ان ممکنہ صورت میں آپ کو اپنے سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے اپنے سلسلے کا آغاز کرنے سے قبل نبی کریم علی اصلاۃ السلام پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں سرکار دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے او فرمایا نبی کریم علیہ السلاۃ وسلام نے کہ اپنی مجلسوں کو اپنی محفلوں کو اپنی جو ہے مجلسوں کو مجھ پر درود پڑ کر سجا لیا کرو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا تو بہت ہی پیاری حدیث مبارک ہے مجلس ہو محفل ہو دوستوں کی بیٹھک ہو آپ کی گیدرنگ ہو جب بیٹھا کریں تو سکایت عالم علیہ السلاۃ السلام پر درود پاک بھی پڑھ لیا کریں برکت یہ حاصل ہوگی کہ وہ مجلس اللہ نے چاہا تو گناہوں سے بھی پاک ہوگی اور آخرت میں انشاءاللہ اللہ اللہ کی عطا سے ہمیں نور بھی دیا جائے گا سلو الحمید صلی اللہ تعالی اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے موضوع کی طرف جانے سے قبل ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارک میں آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں ایک شخص ایک آربی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی میں اسلام لانا چاہتا ہوں مگر میری ایک شرط ہے میں اسلام لانا چاہتا ہوں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مگر میری ایک شرط ہے اگر وہ شرط آپ قبول فرمائیں گے تو اسلام لے آؤں گا اگر شرط قبول نہیں کریں گے تو نہیں لے کر آؤں گا نبی کریم علیہ السلاۃ وسلام نے استفسار فرمایا پوچھا کہ بتلاؤ کیا شرط ہے کیا کہنا چاہتے ہو تو اس نے عرض کی کہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں میرے اندر بہت ساری برائیاں ہیں اور میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا میں ان کا عادی ہو چکا ہوں چھوڑ نہیں سکتا البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر آپ مجھے ان میں سے کسی ایک گناہ کو کسی ایک برائی کو چھوڑنے کا فرمائیں گے تو وہ میں ایک برائی چھوڑ دوں گا اب بہت ساری برائیاں ہیں کسی ایک کا انتخاب کر کے کسی ایک کو سلیکٹ کر کے آپ مجھے بتا دیں کہ میں اس سے باز آ جاؤں اس کو چھوڑ دوں تو میں اس برائی کو چھوڑ دوں گا پھر میں مسلمان ہو جاؤں گا میری دیگر برائیاں اپنی جگہ پر قائم رہیں گی نبی کریم علیہ اصلاح السلام نے اس سے ارشاد فرمایا اچھا ایسا ہے تو تم ایسا کرو کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو ساری برائیاں اپنی جگہ ارشاد فرمایا تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو لہذا ایسا ہی ہوا اس شخص نے نبی کریم علیہ سلاۃ السلام سے وعدہ کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے میری اپنی برائیاں اپنی جگہ پر لیکن میں آئندہ جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں حدیث مبارک میں آتا ہے کہ وہ شخص پھر جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کرنے کے بعد اس پر کاربن ہو جاتا ہے اور ہمیشہ سچ کو اپنا لیتا ہے اور جھوٹ نہ بولنے کی اس کو برکت ایسی حاصل ہوتی ہے کہ وہ سارے گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے اس کے سارے گنا چھڑ جاتے ہیں تو یہ ہمارے آج سلسلے کا موضوع بھی ہے انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں جھوٹ کے دینی اور دنیاوی نقصانات کے حوالے سے گفتگو بھی کریں گے یاد رکھیے جھوٹ ایسی ایک بیماری ہے بخاری شریف کی حدیث مبارک نبی کریم علی السلاطلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں اک، اکبر القبائر یعنی سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے تو حضور علیہ السلاط السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جھوٹ ہے سب سے بڑا گنا جھوٹ ہے یاد رکھیے کہ گنا ایک جھوٹ بولنا جو ہے یہ ایک گناہ کبیرہ بھی ہے اللہ کی ناراضی کا سبب ہے مزید جھوٹ کے دینی اور دنیاوی نقصانات اپنی جگہ پر مسلم ہے جھوٹ کی برائی سب سے بڑی یہ بات ہے جھوٹ کے برا ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو بندہ سب سے بڑا جھوٹا ہو وہ بھی جھوٹ سے نفرت کیا کرتا ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کو غصہ آ جاتا ہے کہ میرے ساتھ جھوٹ بولا مجھے دھوکہ دیا میرے ساتھ غلط بیانی کی تو جھوٹ ہونے جھوٹ کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی بندہ کتنا ہی بڑا جھوٹا ہو لیکن جب اس کے ساتھ جھوٹ کا رویہ کیا جاتا ہے جھوٹے انداز میں پیش آیا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کے لیے بھی وہ برا تصور کرتا ہے ہمارے اسلام کا یہ حسن ہے اسلام کی یہ ایک پاکیزگی ہے کہ اسلام نے ہمیں سچ کا درس دیا ہے جھوٹ سے بچنے کا بھی درس دیا ہے اور مسلمان کی شان نہیں کہ وہ جھوٹ کو اپنا انشاءاللہ اللہ اس موضوع پر ہم مفتی صاحب سے سوالات بھی کریں گے ڈسکشن بھی کریں گے مدنی پھلوں کا تبادلہ بھی کریں گے اور آپ کو بھی اپنے سلسلے میں ضرور شامل کریں گے مفتی صاحب کو اپنے سلسلے میں مرحبہ کہتے ہیں مفتی شفیق صاحب ہمارے سلسلے کا لازمی حصہ ہوا کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو برکتیں اور عطا فرمائے ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے کیا فرماتے مفتی صاحب آج کے موضوع کے حوالے سے بسم اللہ باقی <تصفح> <تصفح> جھوٹ ایسی بری چیز ہے کہ جس کی تمام مذاہب کے اندر مذمت بیان کی گئی اور دین اسلام میں جھوٹ کے بارے میں تو اتنی مذمت بیان کی گئی قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر جھوٹ کی مذمت بیان کی گئی اور ساتھ ساتھ جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالی نے لانت فرمائی ہے لانت اللہ عل کازبین جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہے اور اس کی برائی کو متعدد عادیث طیبہ حادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا گیا آپ نے ابتدان جو حدیث عرض کی بیان فرمائی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث پاک بھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ یار ص اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا مومن وہ بزدل ہو سکتا ہے آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بزل ہو سکتا بززل ہے اچھا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے فرمایا بخیل بھی ہو سکتا ہے جو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے تو شاہ فرما مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا سبھان اللہ یہ مسلمان یعنی جی ایک مسلمان کی صفات میں سے ایک مومن کی کامل اور اعلیٰ مومن کی صفات میں سے کہ اس کے اندر کس جھوٹ غلط بیانی وہ بالکل کسی طرح کی نام نہ ہو نہیں ہوتی ٹھیک ہے اسی لیے ارشاد فرمایا حدیث دوسری حدیث مبارک کے اندر کہ جھوٹ جو ہے وہ فس کے فجور کی طرف لے کے جاتا ہے آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک بھی اس کو لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ قذاب ہے اور سچائی جو ہے وہ نیکی ہے اور جنت کی طرف لے کے جانے والی ہے اور ایسے شخص کو اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ سچا شخص ہے تو جھوٹ کے اندر اور اس کی اتنی بڑی مذمت یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹے شخص کی منہ کی جو بدبو ہے اس سے فرشتہ ایک میل تک دور چلا جاتا ہے ایک میل تک, تک فرشتہ دور, دور, دور شارہین لکھتے ہیں کہ وہ فرشتہ جو حفاظت کے فرشتے آدمی کے ساتھ اچھا ہوتے جی ہیں جی, جی جی وہ فرشتے کے جو آدمی کے ساتھ رحمت کے فرشتے اس کے ساتھ ہوں कرامن कرامن آتمین آتمین اس ساتھ ہے ہی رہتے ہیں اچھا دوسرے کرامن کاتبین ساتھ رہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے فرشتے بھی آدمی کے لیے جو اس کے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں طرح طرح سے اس آدمی کے لیے مدد بھی کرتے ہیں تو وہ فرشتے اس آدمی سے اتنے دور ہو جاتے ہیں اب آدمی خود غور کرے کہ وہ جھوٹ بول کر اپنے آپ سے رحمت کے فرشتوں کو کتنا دور کر رہا ہے اور وہ آدمی جھوٹ بول کر یہاں تک کہ جب جھوٹ بولتا رہتا ہے تو وہ اند بھی قزاب اس کو لکھ دیا جاتا ہے جھوٹ سے تو اتنی نفرت دلائی گئی اس کی ایک وجہ ہے اب آپ نے جو یہ بات کی کہ فرشتہ ایک میل دور تک چلا جاتا ہے رشتوں کو یہ بدبو محسوس ہوتی ہے وہ ایک ایک میل تک دور چلے جایا کرتے ہیں مگر آج انسان جو اتنے جھوٹ بولتے ہیں وہ ہمارے یہاں تو اگر گیدرنگ کو دیکھا جائے تو دوستوں کے اندر زیادہ مقبول ہی وہ ہوتا ہے جو زیادہ جو ہے وہ ہسانے والا ہو بھلے وہ جھوٹ بول کر ہسائے یا سچ بول کر ہسائے یا اس طرح کی باتیں کر کے دلوں کو لبھانے والا ہو تو کیا انسانوں کو یہ بدبو محسوس نہیں ہوتی اس کی وجہ ہوتی ہے کیونکہ یہ وہ چیز ہے بعض اوقات جسے کہتے ہیں نا کہ گنا کر کر کے آدمی کی یا عام حالت میں بھی اگر اعلی حضرت علیہ رحمان افتاب رضویہ شریف میں ایک مقام پر اس کو یوں اس مثال سے سمجھایا ہے کہ جیسے کوئی شخص سے چمڑے کا کام کرتا ہو اور یعنی کھالوں کا کام کرتا ہے تو اب کھال کی بدبو کوئی عام آدمی وہاں سے گزر بھی نہیں سکتا جی لیکن وہ شخص سے جو وہاں باقاعدہ کام کر رہا ہے اور کام میں مشغول رہتا ہے اس کا کام ہی چمڑے کا یہ کام ناک جاتی ہے اس کی ناک ایسی اٹ گئی کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا لیکن عام دوسرا آدمی اگر وہاں سے گزرے تو اس کو اتنی اس کی بدبو محسوس ہوتی ہے یہ ایک ظاہر سمجھنے کے لیے اس کی وہ بات فرمائی ہے اصل میں یہ ہوتی ہے کہ ہماری وہ حص ہی کام نہیں کرتی کہ جس کی وجہ سے آدمی جب جھوٹ کے اندر اتنا پڑ جاتا ہے اور اتنی جھوٹی عادت اس کی آدت میں شامل جھوٹ ہو جاتا ہے تو وہ پھر جس طرح حدیث پاک میں فرمایا نا کہ گناہ کرتا ہے آدمی تو اس کے دل پر سیاہ دھبا لگتا ہے اب وہ سیاہ دھبا گناہوں کی وجہ سے بڑھتا بڑھتا حتیٰ کہ دل جب سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس چیز کی پرواہی نہیں ہوتی کہ وہ کسی برائی کی طرف جا رہا ہے کسی گناہ کے کام کی طرف جا رہا ہے کون سا وہ برا عمل کر رہا ہے تو جھوٹ کی بہرحال ایسی بدبو ہے کہ جس کی وجہ سے فرشتے اس آدمی سے آ, کتنا دور ہو جاتے ہیں اور اس آدمی کو کتنا جو ہے وہ آ, ناپسند کرتے ہیں ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا آ, جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ بات لے یعنی جھوٹ چھوڑنے کی ہی چیز ہے تو اللہ تبارک مطالعہ اس آدمی کے لیے جنت کے کنارے پر جو ہے ایک مکان بنائے گا سبحان اللہ یعنی جو آدمی جھوٹ کو تر کرتا ہے تو جھوٹ کو تر کرنے پر بھی حدیثوں میں ترغیب دلائی گئی ہے سچائی کے برکتوں کو حدیثوں میں بیان فرمایا گیا ہے جی تو اس لیے آدمی ہمیشہ اس پر کارآمد رہے سچائی کو ہی لازم پکڑے پرانے مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایو حلدینہ آ منتق اللہ وقن عمدین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سبحان تو سچائی آدمی, آدمی جو سچے لوگوں کی صحبت ہوتی ہے یہ بھی آدمی کو سچا بنا دیتی ہے اور جھوٹوں کی صحبت کا اثر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بے باکی کے ساتھ جھوٹ بولنے میں لگ جاتا ہے اور علما نے جھوٹے کی عادت میں سے ایک چیز یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ اس کی صحبت ہے کیونکہ عن ممکن ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ اگر بیٹھتا ہے کہ جو جھوٹ کے عادی ہیں تو یہ جھوٹ کی بری صفت اس کے اندر بھی جو ہے وہ آ جاتی ہے بالکل صحبت تو اثر اپنا دکھاتی ہی ہے جو بندہ و گناہ گار نہیں ہوتا بے نمازی ہے اگر نمازی آدمی ہے بے نمازیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بھی اگر صحبت اثر دکھائے تو بے نمازی بن جاتا ہے نمازیں چھوڑنے کی اس کو عادت بھی پڑ سکتی ہے تو بہرحال اپنی صحبت کو اچھا رکھیں مفتی صاحب یہ بتائیں کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے ہم بہت سنتے ہیں کہ جھوٹ کی یہ جو ہے بیماری ہے جھوٹ کا یہ ببال ہے یہ عذاب ہے لیکن عام الفاظ کے اندر آپ اس کو اگر بیان کریں کہ جھوٹ اس چیز کو کہا جاتا ہے تاکہ ہمارے ناظرین بھی اس کا تعارف جان سکیں اور بچنے کی کوشش کریں جھوٹ کو عربی زبان میں کذب کہا جاتا ہے کذب ٹھیک ہے اور خاف زال اور با کذب اور اسی کا مد مقابل صدق ہے صدق، صاد، دال خوف ٹھیک ہے صدق اور کذب کا معنی واضح سا جھوٹا یعنی جھوٹ بولنا ٹھیک ہے اور جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کو قازم کہا جاتا ہے جھوٹ بولنے والا شخص اور سچائی اپنانے والے شخص کو صادق کہا جاتا ہے جھوٹ بیسک کہتے ہیں خلاف واقع بات کرنا خلاف واقع کوئی خبر دینا خلاف واقع یعنی جو معاملہ ایسے نہیں ہے اس کو ویسا سمجھا دینا یعنی, یعنی حقیقت کے حقیقت کے خلاف بات کرنا حقیقت کے خلاف بات کرنا, خلاف بات کرنا اور اس بارے میں ایک حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا بڑی خیانت کی یہ بات ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے Allah. اور وہ تجھے اس بات میں سچا سمجھ رہا ہے اچھا یعنی کوئی بات کرے اور وہ آپ کو اس بات میں سچا سمجھتا ہے Achha. تو یہ ہے کہ آپ یعنی یہ خیانت بھی اس کے ساتھ ہے تو جھوٹ کے اندر چونکہ خیانت بھی ہے جھوٹ کے اندر دھوکہ دہی عموماً پایا جاتا جی ہے اور سامنے والے کی آنکھوں کے اندر مٹی ڈالنا مقصود جی سامنے والے کی آنکھوں سے وہ مسئلہ بالکل اوجھل رکھنا مقصود ہوتا ہے تو جی یہ خیانت اور دھوکہ تو اس کا بالکل جزوے لازم آج, ہے آج کل بڑا اس کو بیان کیا جاتا ہے دوستوں میں جب بیٹھے تو میں نے فلاں کو چکما دے دیا جی فلاں کو جو ہے وہ گولی دے دی فلاں کو جو ہے وہ میں نے آپ پھرا دیا گھما دیا اس کو جو ہے میں نے اپنا جھوٹ بول کر جو ہے ایسا ایسی بات کری کہ اس نے مجھے سچا سمجھ لیا تو دیکھیں مدنی چرن کے ناظرین سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ ایسی بات کریں گے میں اگر ایسی بات کروں گا کہ لوگ مجھے اس میں سچا جانے لیکن حقیقت اس کے بد خلاف ہو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے گناہ اس کا تو مل کر ہی رہے گا لیکن جب اس آدمی کو پتا چلے گا کہ اس کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے اس کا اعتماد ٹوٹ جائے گا اور مفتی شفیق صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ اعتماد ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ بحال ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے گھروں کے معاملات کو دیکھ لیا جائے گھر میں اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو گھر والوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے بچوں کے ساتھ اگر جھوٹ بولیں گے تو ایک تو یہ ہے کہ بچوں کی تربیت ہم جھوٹ کے حوالے سے کر رہے ہیں دوسرا یہ کہ ان کا اعتماد بھی اٹھ جاتا ہے پھر والدین کا اعتماد اٹھ جاتا ہے پھر اگر ہم سچ بھی بول رہے ہوں <تصفح> <تصفح> تو اس سچ میں بھی ہمیں سچا گردانا نہیں جاتا سمجھا نہیں جاتا یہ بہت بڑا بچ نقصان بچوں کے ساتھ تو واقع ہی یعنی بچوں کے ساتھ تو اتنا معاملہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ لوگ مزے لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بچے کے ساتھ یہ یعنی جو آپ نے کہا نا کہ لوگ یہ عام کہتے ہیں کہ ہم نے چکمہ دے دیا اس کے <تصفح> ساتھ بھی ہاتھ کر دیا تو لوگ بچوں کے ساتھ بھی لطف اندوز ہوتے ہیں غلط بات کہہ کے جھوٹ کہہ کے حالانکہ بچوں کے ساتھ بھی سچائی کا بلکہ حدیثے پاک میں ہے کہ کسی نے ایک کو بلایا بچے کو کہ آؤ میری طرف تمہیں یہ دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں تشریف فرماتے آپ نے فرمایا تم نے کیا چیز دینی ہے سے تو کہا میرے پاس کھجور ہے وہ دوں وہ دوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ اگر یہ نہ دینے کا قصد ہو یا نہ دیتی تو پھر یہ بات بھی جھوٹ کے اندر شمار کی جاتی ہے یعنی اس کو جھوٹ فرمایا عام طور پر بچوں کو ورگلانے کے لیے طرح طرح کے جھوٹے ہیلے اس کا بڑا نقصان بچوں پر ایک یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ جھوٹ اس کی طبیعت میں بھی آنا شروع ہو جاتا ہے اور بچوں کے اندر جھوٹھی عادت ہونا اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گھر کے ماحول میں گھر کی چار دیواری کے اندر جھوٹ کا بکثرت استعمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے पस بچے اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں تو یہ ایک واقعی چاہے بچوں کے ساتھ ہو یعنی مذاق میں بھی ہو تو اس کے اندر کوئی ایسی جھوٹ بات شامل نہ ہو کوئی ایسی جھوٹ ہی ایک واقعہ مفتی صاحب مجھے یاد آیا ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے وہ ان سے گھر پر ملنے کے لیے گئے نا کسی جی کے ساتھ جی تو کسی سے ملنے کے لیے گھر پر جاتے ہیں دروازہ بجاتے ہیں تو بچہ باہر نکلتا ہے پوچھا بیٹا آپ کے والی صاحب ہیں آپ کے پاپا گھر پر ہیں تو وہ بچہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ میں سو رہا ہوں <laughs> وہ مطلب پھر اس نے وہ اس بات پر چونک گیا کہ کیا واقعی ابو کہہ رہے ہیں کہ میں سو رہا ہوں تو کہاں نے ابو کہہ رہے ہیں کہ میں سو رہا ہوں تو بات یہ ہے کہ وہ اگر سو ہی نہیں رہے اور اگر یہ بات کی ہے تو یہ شاید جھوٹ کے اندر نتیجہ یہ نکلا کہ بچہ سچا ہوا اور والد جھوٹا ہوا اللہ بچے تو سادہ یعنی بچوں کو اس طریقے سے ظاہر اس کو جو پڑھائیں گے تو وہ بچہ تو ویسے ہی اس کو بچہ دلگی تو بچہ کہا جاتا ہے تو اس کو جو سبق پڑھا کر نکالا یہ تو یعنی اس کو سمجھا جاتا کہ یہ چھوٹی سی بات ہے اچھا بس میں بیٹھے ہوں میں دو روپے اگر کھلے دینے ہیں کنڈکٹر کو کہنے میرے پاس تو پیسے نہیں ہے یہ کھلے پیسے ہی نہیں میرے پاس موجود یا اور پیسوں کی ویسے ہی نفی کر دیں گے ہمارے پاس موجود یہ جھوٹ بول کر ہم دو روپے اگر بچا لیتے ہیں تو کیا ان دو روپوں کے اندر برکت آ سکتی ہے اس میں برکت کیسی آئے گی جب ہم نے جھوٹ بول کر ہی ان کو بچا لیا ہے یعنی کہ اس کا حق تھا اور ہم نے جھوٹ بول کر اس کا حق دبا لیا یہ کیا اس زمرے میں آئے گا مفتی صاحب بالکل جھوٹ بول کر یہ جھوٹ کے ہی زمرے میں کہ اگر اس کے پاس موجود ہیں جھوٹ خلاف واقعی باتیں है اور है। اس کے پاس موجود ہیں اور بنتے بھی ہیں کرایہ کے عموماً جتنے پیسے بنتے ہیں تو وہ تو اس کو دینا ہی ہیں بالکل تو ایسی صورتحال میں بعض جیسے سترہ روپے کرایا یا اٹھارہ روپے کرایا ہوتا ہے عام طور پر ابھی آج کل بھی بس کا ایک اسٹاف سے دو تین اسٹافوں تک یہ کرایے ہوتے ہیں تو اب اس میں پندرہ روپے دے کر اوپر والے دو روپے کے ساتھ یہ کہہ دیا اچھا دکان پہ کوئی چیز لی سودا لیا ہے اب اس کے اگر پیسے جو ہیں وہ بنے فورٹی ون یعنی اکتالیس روپے بنے چالیس روپے دیں گے ایک روپیہ نہیں ہے تو اب اس طرح کی کوئی بات کر کے یعنی ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ کا معاملہ اتنا سستا بنا لیا لوگوں نے کہ ایک ایک روپے دو دو روپے کی خاطر جو ہے اس کو جھوٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے ہاں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کئی لاکھوں کا معاملہ تو پھر جھوٹ بول کے لاکھوں حاصل کر لیا جائے ایک روپے کے لیے نہ بولا جائے نہیں ایسا نہیں ہے لیکن یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ ایک دو روپے کی خاطر میں اب یہ ہم غو رضی اللہ و کا واقعہ بچپن میں ہی سارے پڑھتے ہیں تقریباً اور اسکول کی کتابوں میں نصابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ جب پڑھنے کے لیے نکلے تو آپ کی والدہ نے نصیحت جو کی تھی وہ جھوٹ نہ بولنے کی نصیحت کی تھی حالانکہ ڈاکو مال لے رہے ہیں اور علماء نے اس وجہ کو یعنی جب یہ خطرہ ہے کہ مال چلا جائے گا ڈاکو سے مال چھپانا مقصود ہے تو جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے ان میں سے ایک یہ وجہ ہے کہ یہاں جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے لیکن آپ نے پھر بھی نہیں بولا کسی نے امانت پکڑائی ہے مال موجود ہے اس کا اور وہ امانت کے پیسے موجود ہیں اب کوئی آ کر چھیننے کے لیے آیا ہوا ہے تو اس کو یہ کہتا ہے میرے پاس امانت نہیں اس نے پکڑائی یا اس کو مال کے بارے میں نہیں بتاتا کہ کہ مال جو ہے وہ کہاں رکھا ہوا ہے ملازم دکان پر ہے سیٹ اس کے کہیں گے میں اب کوئی آ جاتا ہے اسے مال چھیننے کے لیے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے علم نہیں ہے میرے کو اس چیز کا نہیں پتا کہ پیسے کہاں رکھے اس کو پتا ہے کہ یہ چھین کے لے جائے گا ڈاکو آدمی ہے چور آدمی ہے جو بھی لٹے رہا ہے یہ چھین کر پیسے لے جائے گا تو یہ وہ سبب ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو غلط بیانی کرنے کی بھی شریعت میں اجازت دی گئی ہے لیکن اس کے باوجود غوث پاک رضی اللہ عنہ کو وہ بچپن کا واقعہ دی یعنی دی کتنا آ... وہ کتنوں کے لیے اصلاح کا وہ باعث بنا کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ میرے پاس موجود ہیں اور تلاشی دی لینے دی دا دا کے بعد بھی جب نہ ملے پھر آپ نے جب ان کو نکال کے دکھایا کہ یہاں سے سلے ہوئے کپڑوں کے اندر تو کتنی بڑی یہ اس حوالے سے اصلاح کا یہ سبب یہ بات بنی کہ وہ ڈاک کا سردار بھی اور اس کے سارے لوگ بھی جو ہے وہ ان کے ہاتھوں پر توبہ کر لیتے ہیں اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ آج کل جھوٹ بولنے کے مختلف طریقے ہیں کاروبار کے اندر بھی دیکھا جائے تو جھوٹی قسمیں جو ہے وہ بسا اوقات نظر آتی ہیں اسی طرح کسی کو اپنی بات کا یقین دلانا ہے تو بھی اس کو جو ہے وہ بسا اوقات جھوٹ بول کر جو ہے وہ یقین دلانے کی کوشش کی جاتی ہے اب اس جھوٹ کا ہمارے معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے کیا امپیکٹ پڑتا ہے کاروبار میں تو واقعی آپ جیسے فرما رہے ہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ عمران بھائی لوگ آپ کو بھی کہتے ہوں گے کہ کاروبار جھوٹ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا نہیں یہ سکتا جملہ اتنا عام کر دیا لوگوں نے کہ دوسرے لوگ بھی سن سن کے معاشرے کے اندر ایسا سمجھ لیا کہ جھوٹ بھی کاروبار کا ایک حصہ ہے کہ جھوٹ ہی بولنا ہے اور دکان پہ رہتے ہوئے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اللہ یہ حدیث مبارک ہے کہ اگر جو ہے وہ آدمی کوئی جھوٹ جھوٹ بول کر کوئی سودا فروخت کرتا ہے جی اور یا جو ہے وہ جھوٹی قسمیں کھا کر سودا فروخت کرتا ہے جی تو اس کے بارے میں حدیث میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ یہ اس کی بات سامان کو تو بکوا دے گی لیکن اس کی برکت کو ختم کر دے گی اب برکت, گی برکت, آمد برکت آمد کو کیا آمد ختم کرے گی علامہ نبوی علیہ رحمان نے شار مسلم نے اس کے تحت حدیث کے تحت لکھا کہ اس کی برکت, برکت کہ اگر اس نے کوئی چیز بیچی ہے اور اس کے عوض میں کچھ پیسہ لیا ہے تو, تو یہ پیسہ اس کے لیے مفید نہیں ہوگا اچھا صحیح اور اگر اس نے جھوٹ بول کر پیسہ دے کر کوئی چیز لی ہے تو, है تو है وہ چیز اس کے لیے مفید ثابت یوں نہیں ہوگی کہ یا تو اس سے مستقل یہ فائدہ نہیں اٹھا سکے گا یا جتنا فائدہ اس سے ملنا چاہیے وہ فائدہ اس کو نہیں ملے گا کما تو چاہے بائے ہو یا مشتری ہو بیچنے والا ہو یا خریدنے والا ہو ٹھیک ہے تو اگر یہ دونوں کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ عام طور پہ تاجر کہا جاتا ہے تو اس سے مطلب یہی لیتا ہے کہ دکان والا ہی جھوٹا ہے خریدار بھی جھوٹ بولتے ہیں اور طرح طرح کے جھوٹ بولتے ہیں اور دکان والے کو بعض اوقات دھوکہ دینے کے لیے جی جی وہ اس کی چیز کم پیسوں میں وصول کرنے کے لیے وہ کتنے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اور اس کو جھوٹ بولتے ہیں اور جس کی وجہ سے کئی چیزوں کا جو ہے وہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے معاشرے میں بگاڑ کیا جھوٹ کے ہوئے پیدا وہ اس کی چند وجوہات بھی ہیں جس کو انشاءاللہ اللہ ہم ذکر جی کریں گے کیوں جھوٹ بولا جاتا ہے بگاڑ تو اس کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ اس جھوٹ جیسے گنا کو اب اتنا ہلکا سمجھ لیا کہ بات بات پر سیٹھ کو دیکھتے ہوئے ملازم جھوٹ بولتا ہے کہ سیٹھ بھی جھوٹ بول رہا ہے اچھا بعد ملازم بھی ایسے ہوتے ہیں جو بالکل اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اب وہ ہم باقاعدہ کے پوچھتے بھی ہیں لیکن ہمارا سیٹ ہمیں اکساتا ہے اور ہمیں جھوٹ پر کہتا ہے کہ آپ یہ کام جو ہے وہ تو اس لیے چاہے سیٹھ ہو چاہے ملازم ہو یعنی اس پر لازم ہے اور اگر کوئی کہتا بھی ہے کسی کو جھوٹ بولو تو اس پر شرن یہ ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں مخلوق کی کسی کی کوئی بات نہ مانے تو یہ عام है آدمی है یعنی سیٹھ آدمی کہہ رہا ہے یہ دھربلے اس کو کہہ رہے جھوٹ اور یہ جانتا ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے تو اس جھوٹ کو یہ نہ لے بلکہ جی سچائی کا ہی دامن پکڑے رکھے اور سچی بولے جی بالکل سچ کی اچھائی ایک یہ بھی ہے عدیث مبارک میں فرمائے گی کہ سچائی جو ہے نجات دلاتی ہے وہ بہلک اور جھوٹ بندے کو ہلاک کر دیا کرتا ہے بندے کو ہلاک کیسے کرتا ہے ایک بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے مفتی صاحب کہ اب مثال کے طور پر کسی نے کسی کو اپنا ایڈریس بتایا رہتا وہ کرنگی کے اندر ہے رہتا کسی عام سے علاقے کے اندر ہے لیکن بولتا ہے کہ میں کلفٹن میں رہتا ہوں اب اس کو سارا زن، ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ میں نے فلاں آدمی کو جو ایڈریس بتایا تھا نا وہ کا بتایا تھا اب اگر وہ پوچھے گا تو مجھے کلکشن کا ہی ایڈریس اس کو بتانا ہے اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑیں گے بالکل تو اگر سچائی سے ہوتی سچائی ہوتی اس میں تو آدمی متمن رہتا اور یہ اس طرح کے جھوٹ عموماً رشتہ دیکھنے میں بہت سے جھوٹ بولے جاتے ہیں جب رشتہ دیکھنے گئے تو اب لڑکے کی وہ صفات بتا دیتے ہیں وہاں پر جا کر لڑکی والوں کے سامنے کہ جو لڑکے میں ہے ہی نہیں ہے وہ عام جاب کرتا ہے اس کو افیسر شو کر دیتے ہیں اچھا گھر کہیں اور ادھر ہے لیکن گھر کسی اور جگہ شو کر دیتے ہیں گاڑی کسی کی مانگ کے لائے ہوئے اس کو اپنی شو کر دیتے ہیں اب ہوتا کیا ہے یہی معاملہ جب بعد میں ہوتا ہے اسی طرح بگاڑ پیدا ہوتا ہے لڑکی کی عمر کے حوالے سے ہو یا تعلیم کے حوالے سے ہو یا دیگر معاملات میں ہو اس میں بھی جھوٹ ہوتا ہے اب کر رشتہ رہیں اور رشتے کا مقصد دونوں ملیں گے اب جب دونوں ملیں گے تو یہ باتیں تو چھپنی نہیں ہیں باتیں تو کھل جانی ہیں بالکل کھل جائیں تو کل کو جب کھلنی ہے تو جس کی بنیاد ہی اس پر رکھی گئی ہے جھوٹ پر تو وہ رشتہ پھر آگے جا کر کمزور ہو سکے برکت کیسے ہوگی کیسے اس کے اندر سولہ واقعی رہے گی اور برکت کیسے حاصل ہوگی بگاڑی پیدا ہوتا ہے پھر بعد میں ایسے بہت ساری مثالیں ایسے واقعات ہمارے خاندان میں بھی شاید ہمیں مل جائے اور اگر معاشرے کی طرف نظر دوڑائی جائے تو بہت سارے واقعات ہمارے ہمیں نظر آ سکتے ہیں یاد رکھیے کہ آ, علماء نے فرمایا ہے کہ جھوٹ بولنے سے آ, فقر اور محتاجی پیدا ہوتی ہے بندہ جو جھوٹ بولتا ہے تو ایک تو یہ کہ جھوٹ بولنے سے چہرے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے نبی کریم علیہ السلاۃ السلام کے چہرے کو جب کفار دیکھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ایسی نورانیت آپ کے چہرے آپ علیہ السلاۃ اسلام کے چہرے پر ہوا کرتی تھی اور اسی طرح جب بندہ کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے چہرے کی نورانیت ایک تو ختم ہو جاتی ہے دوسرا اس کو جو ہے فقر اور محتاجی اس کے گلے میں آ جاتی ہے رسک سے, سے برکت جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے ना القزر رزق اللہ کزب جو ہے جھوٹ وہ رزق کو کم کرتا ہے ہاں جھوٹ رسک آپ بتائیے کہ جھوٹنے کے لیے یہ حدیث ہی کافی ہے جو دکان پہ بیٹھا ہوا اگر جھوٹ بول کر سامان بکا رہا ہے وہ دوسری حدیث تو ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ برکت ختم کر دی جائے گی اور ایک اور حدیث پاک میں نبی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بے شک تاجر ہی فاجر ہیں اچھا تاجر حاضر ہے پوچھا گیا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر فاجر ہیں یہ کیوں تو آپ نے فرمایا وہ یہ کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں تو جھوٹے ہوتے ہیں بات کرتے ہیں تو جھوٹے ہوتے ہیں یعنی اس میں تاجر وہ تاجر مراد ہیں حالانکہ سچے تاجروں کو حدیث میں ارشاد فرمائے جو سچے تاجر ہوں گے قیامت کے دن اللہ ان کو نبیوں کے ساتھ رکھے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی برکتیں ہیں اور بہت سارے فضائل بھی ہیں سچ بولنے کہ ہم اپنے ناظرین کو اپنے ساتھ ملائیں گے آپ کی کو بھی ہم نے شامل کرنا ہے جی کتنی کالس ہیں ایک ساتھ ساری چلا دیں پھر ہم انشاءاللہ جوابات مفتی صاحب سے لیتے رہیں گے جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ہوں محمود اتاری کر رہا ہوں بابل المدینہ کراچی سے آج لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ بے دڑک کہہ دیتے ہیں جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چل سکتے اس پر کچھ روشنی ڈالیے جزاک اللہ خیر جی مفتی صاحب نے اس طرف رہنمائی کر ہی دی ہے ہم پہلے اس پر بات کر چکے ہیں نیکسٹ میں محمد اسان بات کر رہا ہوں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ سامان بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھانا کیسا جزاک اللہ خیرہ جھوٹی قسمیں کھانا کیسا مفتی صاحب بتا چکے ہیں کہ حدیث مبارک کی صورت میں نبی کریم علیہ اسلام نے فرمایا کہ جھوٹی قسم مال تو بکوا دیتی ہے مگر برکت کو ختم کر دیتی ہے برکت کیسے ختم کر دیتی ہے مفتی صاحب نے یہ بھی حضرت امام نبوی رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ یا تو وہ مال مفید نہیں رہتا یا کما حکومت اس سے فائدہ اٹھایا نہیں جا سکتا یا زیادہ دیر تک وہ, وہ چیز باقی نہیں رہتی تو اس کا بھی جواب دیا جا چکا ہے ایسی کال سنائے جو پہلے ہم بات نہ کر چکے ہوں جی میرا نام محمد احمد ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کسی کو کھانے کے لیے دل سے نہ کہنا بلکہ اوپر اوپر سے دعوت دینا یہ کیسا ہے جزاک اللہ خیر جی دل میں تو یہ ہے کہ کھانا پہلے ہی کم ہے یہ بیٹھ گیا تو اور ہی کم ہو جائے گا پیٹ نہیں بھرے گا لیکن کیا کریں مربت کی وجہ سے کہنا بھی ضروری ہے اب یہ کیا جھوٹ میں شامل ہوگا یا نہیں بالکل اس پر بات کریں گے نیکسٹ تو دیتے ہیں مدنی نامات میں امیر اہل سنت دامد برکات نے جھوٹ اور توریا سے بچنے کا ارشاد فرمایا ہے جی تویا کسے کہتے ہیں مدنی نامات کا بھی تذکرہ کیا ہمارے کو اسلامی بھائی لگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی مدنی نامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے جی مزید ہے کورس تو وہ بھی دے دیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام ظہیر احمد اطاری ہے میرا تعلق ایئر بانڈ کریم حیدر شام ظفرآباد کشمیر سے ہے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ بعض کمپنیوں کی طرف سے علاج کی سہولت ملتی ہے اور بعض ملازم جھوٹے بل بنوا کر اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں ایسا کرنا کیسا اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں جزاک اللہ خیرہ السلام آمین آمین علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد فاروق رضا اتاری پنچھ جموں کشمیر ماشاءاللہ اللہ آپ کا موضوع جوٹ کے بارے میں بہت اچھا ماشاء اللہ علم کی کہکشاں جی اچھا جی بہت شکریہ آپ کی اپریشیشن کا آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے جی آخری کال ہے وہ بھی دے رہے ہیں پھر اچھا چلیں جی عظیم علی قادری اتاری مذاق کے گلزار مدینہ جو مذاق کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں مذاق کے ساتھ جو جھوٹ بولتے ہیں یہی یہی مذاق کرنے کے لیے ہاں جی مذاق میں جو جھوٹ بولتے ہیں اعظم علی اتاری صاحب تھے جی شفیق بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے اسی بات کو ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے مذاق کے لیے جو ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے تو اس بارے میں حدیث پاکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ بات کرتا اور محض اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے اللہ اس کی وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے اچھا اور فرمایا کہ زبان کی وجہ سے جتنی لفزشیں ہوتی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں جتنی قدم سے لفزش ہوتی ہے اچھا تو لوگوں کو ہسانے کے لیے بھی اب اس میں دو چیزیں ایک ہے مزاح اور ایک جس کے اندر ایسا مزہ کہ خوش طبی جس کو کہتے ہیں اچھا جس میں جھوٹ نہ ہو سامنے والے کی دل آزاری نہ ہو ٹھیک ہے کسی کو تکلیف دینا نہ ہو اور ایسی کوئی چیز مزاحن کہہ دینا جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ, علیہ, علیہ, علیہ وسلم سے بھی کبھی کبھی اس طریقے سے جو ہے وہ بعض بعض روایات میں یہ چیز بھی ثابت ہے اچھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کوئی آئے انہوں نے کہا کہ مجھے اونٹ دیجئے میں بھی اس سفر میں جہد میں جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اونٹنی کا بچہ دوں گا اچھا تو وہ گھبرا گئے کہنے لگے کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ چاہیے میں اس بچے کو کیا کروں گا اس پہ کیسے سواری کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اونٹ ہوگا وہ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا تو یہ بات ایسی چیزیں ایک بری خاتون آئی تو آپ صلی اللہ کو تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ جنت میں جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بڑی جنت میں نہیں جائے گی اللہ تو اب جب اس نے سنا غمگین ہوگی روایت میں کہ وہ رونے لگ گئی یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرما رہی کہ بوڑھی جنت میں جائے گی تو آپ نے فرمایا بوڑھی جنت میں بوڑھی ہونے کی حالت میں نہیں جائے گی بلکہ وہ جوان ہو کر جائے گی کیونکہ جنتیوں کی عمر تیس سال ہوگی تو اس طریقے سے وہ جوان ہو کر جنت میں داخل ہوگی تو اب یہ جو اس طرح کی بات بات اوقات کہ جس کے اندر کسی کو خوش طبی کا معاملہ ہو لیکن اس کی بھی جو ہے کسرت نہیں یہ بھی ہمیں روایات میں بہت چند اس طرح کے واقعات اور روایات ملتی ہیں اور جو جس طریقے سے لطائف شامل ہوں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جھوٹے لطیفے قوموں در قوموں کے اوپر بنائے ہوتے ہیں اس پوری قوم کو تان و تشنی کرتے ہیں اور ان کے نام سے وہ چیزوں کو بنایا جاتا ہے جھوٹ جی منسوب کر کے ان کے نام سے بنا دیے جاتے ہیں تو یہ برحال ان لوگوں کے لیے واقعی باعث تکلیف ہوتے مزاق ہیں دیر کے اندر جو مذاق میں بھی کسی کے ساتھ اس طرح جھوٹ بولنا ہی اس کی اجازت نہیں اس مذاق کے حوالے سے حدیث مبارک میرے سامنے بھی موجود ہے عرض کرتا ہوں مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث مبارک ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ اسلام نے ارشاد فرمایا بندہ اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا اور جھگڑنا نہ چھوڑ دے مذاق میں بھی بندہ جب تک جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا نبی کریم علیہ اصلاح اسلام فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت تک کا کامل مسلمان نہیں ہو سکتا ہمارے ظہیر احمد بھائی تھے ان کا کہنا یہ کہ ملازمین جھوٹے بل بنوا کر اپنے سیٹوں سے اپنے اداروں سے بل لے لیا کرتے ہیں ایسا بھی کیا جھوٹ میں شامل ہوگا اور اس کا کیا وبا بالکل جو جھوٹے بل کیونکہ بعض کمپنیوں تھے سہولت ہوتی ہے کہ علاج لینا ہے اب علاج کروایا نہیں ہے لیکن جھوٹا بل بنوا لیا اب اس میں درہ ایک اسی طریقے سے جو کمپنیوں کے یا کسی طرح ملازمین ہوتے ہیں کسی جگہ پہ وہ جو ان کے پرچیزر ہوتے ہیں اور ان کی چیزوں کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ بھی بعض اوقات مارکیٹ میں لوگوں سے کوئی ایسی سیٹنگ کر کے ان سے جھوٹے بل بنوا کر کمپنی میں دے دیتے ہیں اور خود بالکل صحیح سلامت یعنی ہم نے بہت فیر کام کر لیا تو جھوٹے بل بھی ہماری عام طور پر لوگوں میں بہت زیادہ رائج ہیں کہ چاہے وہ جھوٹا بل کسی دوائی کے نام پر ہو جھوٹا بل کسی چیز کے نام پر بناتے ہوں جھوٹے سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں کسی کمپنی میں کام نہیں کیا تجربہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کسی سے پیسے وغیرہ دے کر جھوٹے سرٹیفکیٹ لے لیے سند لے لیے اور آگے جا کے جو ہے وہ اپنی شو کر دی تو یہ بالکل غلط ہے جو بنانے والے ہیں ان کو بنا کر دے رہے ہیں وہ بھی بالکل یہ اس ناجائز اور دھوکے والے کام کے اندر شریک ہوتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ تعاون و اللبری و تقوا نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تقوی کے کاموں میں اس پہ ایک دوسرے کی مدد کرو ولا تعاون و اللسمی ولودوان لیکن اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی اور گناہ کے کاموں میں اس طرف ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی نہ کرو اگر کوئی کسی کو آ کر جھوٹ کی طرف کہتا ہے تو اس پہ لازم یہ کہ وہ اس کی کوئی کسی طرح کی معاونت نہ کرے یہ مفصا وقت بڑا مختصر ہے ہمارا ہاں مختصرن جوابات یہ دے دیں کہ دل سے کسی کو نہ کہنا دعوت کے لیے کھانا کھا رہے ہیں کوئی بندہ آ گیا دوست آ گیا جاننے والا اب مروطن کہتے ہیں بھائی آ جائیں کھانا کھائیں دل میں ہے ہی نہیں دل میں اگر یہ ہے کہ یہ آجائے جائے گا تو کھانا کم پڑ جائے گا میرا پیٹ خالی رہے گا ایسا کرنا کیسا دیکھیں یہ اس کی بھی روایات میں باقاعدہ ممانت فرمائی گی ہے کہ کسی کو بلانا ہے کھانے کی طرح تو سچے دل, دل سے بلائیں سچے دل, دل, دل سے اور اس کو ایک نفاق کی ایک علامت کہا گیا ہے یعنی اس طریقے یعنی دل میں نہیں ہے اور زبان ہے یعنی عملی طور پر ٹھیک ہے تو جب بھی دعوت دیں سچے دل سے دیں دوسری بات یہ کہ سامنے والا بھی بعضوقات جھوٹ اس میں بولتا ہے کہ جب اس کو آ جائیں تو وہ کہتا ہے میرا پیٹ بھرا ہوا ہے میں پھول لگا ہی نہیں ہے میں ایسا ہے تو ایسی صورتحال میں وہ بھی بعض اوقات جھوٹ کے اندر پڑ جاتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عصمت بنتے امیش نے پوچھا تو آپ نے ارشاد پوچھا کہ اگر ہمارے دن میں کوئی خواہش ہے لیکن ہم اس کو ظاہر کریں کہ نہیں ہے خواہش تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی جھوٹ, جھوٹ میں گئے میں اور چھوٹا جھوٹ جھوٹ جھوٹ جھوٹ لکھا جاتا ہے بڑا بڑا لکھا جاتا ہے تو یعنی اکی. اس طرح کی اگر اس کے دل میں بھی وہ بات نہیں تو اس کو ظاہر یوں نہ کریں جی مدنی چینل کے ناظرین بہت سارے مدنی پھولوں کا تبادلہ بھی ہوا مفتی صاحب سے ہم نے سوالات بھی پوچھے اور بہت ساری جھوٹ کے متعلق گفتگو بھی کی گئی دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں جھوٹ جیسی بیماری سے جھوٹ جیسے کبیرہ گنا سے بچتے رہنے کی عطا فرمایا نبی کریم علیہ اصلاح اسلام نے ارشاد فرمایا ای یا کم فرمایا بالخصوص تم جھوٹ سے بچو تو جھوٹ سے ہمیں بچنا چاہیے دنیاوی طور پر آپ اس کا فائدہ دیکھ لیں جھوٹا آدمی جو ہوتا ہے اپنے خاندان میں بھی بے عزت ہوا کرتا ہے اور جھوٹا آدمی جو ہوتا ہے اگر مارکیٹ میں ہے اور جھوٹ بول کر اگر کاروبار دیا کرتا ہے اس کی مارکیٹ میں کوئی ویلیو نہیں ہوا کرتی جھوٹا آدمی اگر دوستوں میں ہوتا ہے اس کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی سب سے بڑی بات یہ کہ جھوٹ بولنے سے اللہ تعالی کی ناراضی کا سامنا ہوتا ہے نبی کریم علیہ اصلاۃ السلام کی ناراضی کا سامنا بندے کو جھوٹ کی صورت میں کرنا پڑتا ہے اور میرے مسلم چینل کے ناظرین اپنا اگر آپ اپنے چہرے کو کشا اپنا اور صاف ستھرا رکھنے کے لیے گورا رہنے کے لیے اور اپنی جو ہے وہ خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے آپ بہت خرچہ کرتے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا اس کے ساتھ ساتھ آپ جھوٹ کو چھوڑ دیں پھر آپ دیکھیں آپ کے چہرے پر نورانیت کیسی آتی ہے کیسا آپ کا چہرہ کھلتا ہے اللہ تعالیٰ کیسی برکتیں عطا فرماتا ہے واقعی اسن قیون جی ولک بلک کہ صدق جو ہے سچائی بندے کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ بندے کو ہلاک کر دیا کرتا ہے آج سے نیت کر لیں اللہ تعالی ہمیں سچ کو اپنانے اور جھوٹ جھوٹ سے بچتے رہنے کی توفیق فرمائے آمین بجاہی نبی جیل امین توفیقرمائے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں آج رات ساڑھے نو بجے بہت ہی ایک بڑا ایونٹ ہے مدنی چینل کا میگا پروجیکٹ کا ایک فائنل ہے اس کا ایک مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں اور اسی پر اپنے سلسلے کا اختتام کریں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم